كما باردت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وآسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَارَ أعوذ بالله صميل عليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي لا علم لنا الا ما ان نت علی ملح کے ماہ رمضان کا نصف ہم سے رخصت ہو چکا ہے اور باقی جو دن ہے وہ تیزی سے اختتام کی جانب گامزن ہے ہم سب کو اپنا Lama, محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اب تک اس ماہ مبارک سے کیا حاصل کیا اس کی رحمتوں میں سے کتنی ہم نے حاصل کی اس کی بخششوں میں سے کتنا ہم نے اپنا دامن بھرا کتنی کوتاحی ہم پر جاری ہے تو محاسبہ یہ پہلی چیز ہے دیکھیے یہ ماہ مبارک توبہ اور استغفار کا بھی مہینہ ہے اور کئی مظاہر ہیں اس میں ان پر غور کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ من و رمضان ایمانوں و وہ فر الح ما امن من بھی کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور اللہ تعالی سے اجر و ثواب لینے کی نیت سے وہ تقدم من بھی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور یہ مغفرت گناہوں کی معافی یہ خاص انعام ہے اس ماہ مبارک کا اور توبہ اور استغفار جو ہم کرتے ہیں اس کی حقیقت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں اس کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں تاکہ یہ مغفرت ہمیں ماہ رمضان میں حاصل ہو اور دوسری بات یہ بھی سمجھے ایک اور مظہر ہے ماہ رمضان کا اور وہ یہ ہے کہ یہ ماہ ایک نیکی کا موسم بہار ہے اس میں انسان آسانی سے توبہ کر سکتا ہے کیوں اس لیے کہ ایک تو ماحول ایسا ہے نیکی کا یا باغی الخیر اکبر و یا باغی شر اکس اللہ تعالی کا فرشتہ یہ منادی دیتا ہے کہ ایک خیر کے طلب کا تو آگے بڑھ اور یہ گناہ کو تلاش کرنے والے تو باز آ جا رک جا تو یہ ایک ماحول ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے شیطان کے جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے, دیے, دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور وصفی دتی شیاتین کو پابندے سلاسل کر دیا جاتا ہے ان کو جکڑ دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اس طرح سے گمراہ نہ کر سکے جس طرح سے عام جنوں میں کرتا ہے تو یہ ماحول بن گیا نیکی کا اور انسان کا نفس ویسے گناہوں پر ہے لیکن روزے کی حالت میں یہ نفس بھی نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے تو انسان کو چاہیے اس ماحول سے فائدہ اٹھائے اور سچی توبہ اور استغفار کو اپنا شیوا بنا لے اور اسی طرح جو آخری اشرہ آئے گا اس میں دیکھیں ام المومن عائشہ رضی اللہ تعالی عہا کا یہ سوال تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اگر لیلت القدر کو پالو تو پھر کون سی دعا پڑھو آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ دنیا کے خزانے مانگنا آپ نے ان کو کیا بتایا فرمایا کہ یہ دعا پڑھو اللہم انکا افوون تحب العفو فعف عنی کہ اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے مجھے بھی معاف کر دیں میری بھی مغفرت کر دیں مجھے بھی گناہوں سے پاک صاف کر لے 통... یہ ف... للت القدر م... کے عظیم دعا ہے جو اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علام نے ہمیں م... م... م... سکھائی تو یہ ماہ مبارک اس میں سچی توبہ کرنی چاہیے اور اپنی زندگی آگے جو رمضان کے بعد آئے گی اس کے مطابق پھر گزارے یہ پھر ماہ مبارک کا وہ فائدہ ہے یہ وہ انعام ہے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے یہ توبا کا بیج بونے کا موسم ہے اور تیزی سے اس کے پھل حاصل ہوتے ہیں ایک موسم بہار ہے ماہ رمضان یہ ایسا صابن ہے کہ جس سے گناہوں کی میل کچیل بالکل دھل جاتی ہے شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ سے ایک سوال ہوا تھا پوچھا گیا کیا، کیا، کیا، کیا، کیا؟ کہ میں تسبیح زیادہ پڑھوں یا استغفار زیادہ کروں کبھی کبھی جو ذکر کر رہا ہوتا ہے نا اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں کیا کروں استغفار کو زیادہ معمول بناؤں یا جو تسبیح ہے سبحان اللہ یہ بھی بڑا عظیم عمل ہے ان میں سے کس کو مقدم کروں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک جواب دیا جو بھی زر سے لکھنے کے قابل ہے فرماتے ہیں کہ اگر جسم پر میل کچیل ہے تو بخور جو خوشبو ہے اس وقت تک فائدہ نہیں دے گی تو لہذا استغفار پہلے ہے کی مثال صابن کی طرح جو آپ کے میل کچیل کو جو گناہوں کی صورت میں ہے یہ ان کو صاف کر دیتا ہے اس کے بعد استغفار کریں دیگر اذکار کریں کیونکہ اب آپ وہاں پر ہیں آپ کا جسم جو ہے صاف ہے لباس پاک ہے اب آپ بخور خوشبو لگائیں مارو تو مارو اب اس کا صحیح مقصد آپ کو حاصل ہوگا تو یہ استغفار کی حقیقت ہے اور, اور, اور, اور ہم سب خطا کار ہیں ہم سب گناگار ہیں ہم سے گناہیں ہوتی ہیں حجی سے کلسی ہے یا عبادی ان اغفر تخت اے میرے بندو تم دن اور رات میں گناہ کرتے ہو کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم گناہ نہ کرتے ہوں لیکن رب کتنا مہربان ہے فرمایا کہ انا اغفر فرو زنوب میں سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں فرونی اغفر فرقم میرے بندو مجھ سے استغفار کرو مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر لوں گا تو یہ اللہ کی رحمت ہے یہ اس کے مظاہر ہیں اے یبنا لو بلغت گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے آسمان کی بلندیوں تک وہ پہنچ جائیں اور پھر تو مجھ سے استغفار کرے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تیرے گناہ کتنے ہیں تو یہ ماہ رمضان توبہ کا مہینہ ہے استغفار کا مہینہ ہے اور ہر انسان خطا کار ہے اور شریعت کی سماحت دیکھیں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کلو بنی آدم خطا و خیر الخطہ فرمایا کہ انسان کا ہر بیٹا خطا کار ہے آدم کی پوری اولاد گناہ ہے وہ خیر الخطہ این ان میں سے سب سے بہترین خطا وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرے اللہ کس قدر یہ سماج ہے گناہ ہے لیکن توبہ کرتا ہے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور وہ خطا کرنے والا بہترین ہو جاتا ہے یہ اللہ تعالی کی مفرت ہے یہ ذکر کرتے ہیں کہ بسا اوقات ایک شخص گناہ کرنے سے پہلے جب گناہ اس نے نہیں کیا ہوتا وہ اللہ کا اتنا محبوب نہیں ہوتا کہ گناہ کرنے کے بعد وہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گناہ کرنے کے بعد اس کو جو ندامت ہوتی ہے اور جو حیا آتی ہے اور جو استغفار کرتا ہے اللہ سے اتنی سچی توبہ کرتا ہے کہ گناہ سے پہلے جو اس کا معاملہ تھا اس توبہ کے نتیجے میں جو گناہ کے بعد اس نے کی اللہ کے ہاں وہ اس سے زیادہ محبوب بن جاتا ہے یہ بڑی سماہتے ہیں بڑی تسلیاں ہیں ہم گناہ گاروں کے لیے دیکھیے گناہ ہم سب کرتے ہیں لیکن توبہ میں کیا چیز رکاوٹ ہے ایک چیز ہے وہ ہے کہ گناہ کا ہم بوجھ محسوس نہیں کرتے یہ وجہ ہے کہ ہم توبہ نہیں کر پاتے ورنہ حقیقت کیا ہے گناہ کا ایک بوجھ ہے ایک وزن ہے اگر کسی کے اوپر وزن لاد دیا جائے تو وہ سکون سے نہیں رہے گا جب تک اس بوجھ کو اتار کے نہیں رکھ دیتا یہی مثال گناہوں کی ہے مثال مثال چیز فرمایا کہ جو مومن ہے گناہ کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اس کے سر کے اوپر کوئی پہاڑ آ گیا ہے اور وہ ہر وقت ڈر رہا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے اور وہ اس کو اپنے وزن تلے پیس کے نہ رکھ دے یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے گناہ کرنے کے بعد اور فرمایا فکا نبی ہا کلا فرمایا کہ جو فاسق اور فاجر ہے اس کی مثال کہ وہ گناہ کرنے کے بعد اس کو اتنا معمولی خیال کرتا ہے اتنا اس کو ہلکا سمجھتا ہے جیسے کسی کی ناک پر کوئی مکھھی بیٹھ جائے تو وہ ایک اشارے سے اس کو اڑا دیتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ یہ مکھی اس کے ناک پر بیٹھی بھی تھی یہ اتنا اس کو ہلکا لیتا ہے یہ فرق ہے تو گناہ کا بوجھ ہے گناہ کا وزن ہے آج معاشرے میں ہم دیکھیں لوگ شرک میں پڑے ہوئے ہیں ان کو کوئی احساس تک بھی نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے خسارے میں ہیں دنیا بھی ہماری برباد ہے آخرت میں بھی ہمیشہ کی جہنم ہے بدعات میں پڑے ہوئے ہیں سنت سے دور ہیں اور اس پر مصر ہے اور توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ احساس تک ختم ہو گیا ہے کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں اور اسی طرح دیگر گناہ جن کو ہم بالکل ہلکا لیتے ہیں معمولی لیتے ہیں ہماری روزمرہ کی روٹین میں وہ شامل ہو چکے ہیں یہ بہت خطرناک سوچ ہے یہ بہت خطرناک فکر ہے اب گناہ کا بوجھ جب انسان نہیں محسوس کرتا تو وہ کبھی بھی اس سے توبہ نہیں کر پاتا سیدنا نانس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں میں دیکھتا ہوں کہ تم ایسے امال کرتے ہو وہ امال تمہاری نگاہ میں فرمایا کہ بال سے بھی معمولی ہیں تم ان کو بال جتنا بھی وزن نہیں دیتے اور ہم صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان گناہوں کو تباہ اور برباد کر دینے والے گناہ سمجھا کرتے تھے یہ صحابی بیان کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی زندہ ہیں آخری وقت سید انس رضی اللہ عنہ نے طویل عمر پائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے تو سو سال سے زیادہ ان کی عمر تھی وہ بہت اچھا وہ زمانہ تھا بڑے بڑے گنا ہمارے زمانے میں موجود ہیں، یا تو وہ زمانے کو دیکھیے گناہوں کا وزن گناہوں کا بوجھ اس کو محسوس کریں اور امام نووی رحم اللہ شرح نوی ذکر کرتے کہ علماء کا اتفاق ہے ہر گناہ سے فوراً توبہ کرنا واجب ہے چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو کوئی بھی ہو گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے اور مومن کا یہی معاملہ ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کرتا ہے تو انسان ہونے کے ناطے ہم سے گناہ ہو سکتے ہیں لیکن اصل یہ ہے کہ ہم استغفار کریں اللہ تعالی سے معافی طلب کریں دیکھیے توبہ ہر گناہ سے دنیا میں ممکن ہے دنیا میں اللہ رب العزت نے یہود و نسارہ کا ذکر کیا ان کے کتنے بڑے جرائم ہیں اللہ کا بیٹا بناتے ہیں اور اسی طرح عیسائی اللہ کے لیے بیوی باز کے نزدیک وہ اس کو ثابت کرتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے اس سے کہ اللہ تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا تکاد السماوات ان تفطر منه قریب ہے کہ یہ بات اتنی کبھی ہے اتنی بری ہے اللہ کے لیے بیٹا ہے رحمان کی اولاد ہے یا آسمان پھٹ پڑے یہ زمین شک ہو جائے اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور انہی لوگوں کو اللہ نے پھر توبہ کی بھی دعوت دی جن کی اتنی بڑی بات ہے کیا فرمایا افلا يتوبون الی الله ويستغفرونه یہ لوگ اللہ کی طرف توبہ کیوں نہیں کرتے استغفار کیوں نہیں کرتے اتنا بڑا جرم جن کا ہے آسمان پھٹ پھٹ جائے زمین شک ہو جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے ان کی توبہ بھی اللہ قبول کر سکتے ہے تو ہم تو مسلمان ہیں ہم تو مومن ہیں ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم توبہ کو اپنا شعار بنائیں توبا کو اپنا شعر بنائے اور اللہ تعالی ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے اللہ رب العزت کا قرآن کریم میں ارشاد ہے اے فرمایا کہہ دیجیے میرے بندو میرے ان بندوں کو کہہ دیجیے اشرف جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ظلم سے مراد یہاں کیا ہے گناہ ہے ہر طرح کے گناہ سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے وہ بھی اس میں داخل ہے اس میں گناہ بھی داخل ہے کبیرا گناہ بھی داخل ہے صغیرہ گناہ بھی داخل ہے ہر طرح کی معصیت ہے فرمایا کہ میرے ان بندوں کو کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے گناہ کر کے لا تک رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اس لیے کہ اللہ سارے گناہ maaf کر دیتا ہے انه هو الغفور الرحیم اس لیے کہ بیشک وہی بہت زیادہ maaf کرنے والا ہے رحیم کرنے رحم کرنے والا ہے اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں جب یہ ہمیں دعوت دی کہ توبہ کرو مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے اس کے بعد جو صفات ذکر کی جس پر یہ آیت مکمل ہوئی وہ کیا ہے غفور اور رحیم غفور اور رحیم غفور کا مطلب کیا ہے غفور عربی زبان کا لفظ ہے غفر سے نکلا ہے جس کا معنی ہے کہ جو گناہوں پر پردہ رکھتا ہے چھپا دیتا ہے چھپا دیتا ہے, چھپا دیتا ہے کتنی بڑی بات ہے کہ جو گناہوں کو چھپا دے ظاہر نہ ہونے دے کہ میرا یہ بندہ رسوا نہ ہو جائے اس نے توبہ کی ہے تو اللہ اس پر پردہ رکھتا ہے کتنی بڑی بات ہے اللہ کی مغفرت کتنی مختلف ہے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور پردہ رکھنے کے بعد پھر ایسے نہیں فرمانی کی ہے ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے لوگ آپس میں لڑتے ہیں ان کے اختلاف ہوتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں پہلے تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جب معاف کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا لیکن آئندہ مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا لیکن اللہ دیکھے فرمایا کہ غفور ہے وہ تمہارے گناہوں پر پردہ رکھنے کے بعد تم پر رحم بھی کرے گا تم پر رحم بھی کرے گا اب یہ آیت اس کا ایک سبب نزول ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کفار مکہ میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو جنہوں نے شرک کیے جنہوں نے ڈاکے ڈالے اور جنہوں نے بدکاریاں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام بھیجوایا کہ آپ کی دعوت بہت اچھی ہے لیکن ہم تو اتنے بڑے گناہ گار ہیں کیا ہمارے لیے بھی کوئی معافی ہے تو اس کا جواب اللہ نے یہ آیت اتار کے کیا اور یہ جواب ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اس لیے کہ اللہ غفور رحیم ہے یہ ہمارے لیے بھی تسلی ہے یہ ماہ رمضان جو رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے جو جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے جس میں ہمیں کثرت سے اطاد کرنی ہے اللہ تعالی کی جو مغفرت کا ہم نے حقدار بننا ہے اب تک اگر کوتا ہی ہوئی ہے تو یہ دیکھ لیں اب بھی ہمارے پاس وقت ہے اب بھی ہمارے پاس وقت ہے شریعت نے جو ضابطہ ذکر کیا ہے وہ کیا ہے خواتین کے امال کا دار و مدار خاتمے برے اپنا خاتمہ اچھا کریں ہر لحاظ سے اب تک اگر کوتا ہی تھی تو باقی دنوں میں اس کی تلافی کرنے کی کوشش کریں اور اپنا خاتمہ اچھا کریں کہ ماہ رمضان جب ختم ہو تو گزار ہوں, ہم استغفار کرنے والے ہوں اللہ سے سچی توبہ کرنے والے ہوں تو یہ رمضان ہمارے لیے بھی خیر کا پیغام لے کر آئے گا اور ہم بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہو سکتے ہیں کہ ولی اللہ خا منار وزال رمضان کی تمام راتوں میں بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالی جہنم سے آزادی کا پروانہ تھماتا ہے ہر رات یہ ہوتا ہے ہم بھی یہ محنت کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے اس مغفرت میں ہم بھی اپنا حصہ لے سکتے ہیں تو اللہ کی طرف پلٹے دیکھیں اللہ کی طرف آنے کے لیے اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا فرمایا ففر رو اللہ یہ اللہ کے لیے چل کر آؤ کیا کہا اللہ کی طرف دوڑو بھاگو اللہ اللہ کی طرف دوڑو یہ کیفیت ہونی چاہیے اور نیکی کے بارے میں کیا لفظ آیا فستا بالکل لوگوں نیکی کی طرف سب کت کرو ایک دوسرے سے آگے بڑھو یہ ہے ہمارے لیے تو کام ہم نے کرنا ہے تو اب تک محاسبہ کریں ہم نے کیا کیا اللہ تعالی کی مغفرت میں سے ہم نے کتنا جو ہے فائدہ اٹھایا کتنا ہم نے اس سے اپنا دامن بھرا تو یہ محاسبہ بہت ضروری ہے اور توبہ کو اپنا شعار بنائیں اور یہ توبہ ایسا معاملہ ہے کہ اللہ نے سب کو حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ معصوم ہیں فرماتے ہیں اکثر ہم ان سب یہی نمر کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دن میں ہر روز ستر سے زیادہ بار توبہ کرتا ہوں اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں اور بعض روایت میں کہ سو مرتبہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اللہ سے استغفار کرتا ہوں صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی ایک مجلس میں بیٹھے ہوتے عام مجلس لیکن استغفار کر رہے ہوتے اتنا کہ کبھی ہم شمار کرتے ہیں سو تک وہ استغفار پہنچتا تھا تو یہ استغفار یہ بڑی عظیم ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے اس کو اپنائیں اور اس کے فوائد میں سے یہ چیز بھی ہے کہ انسان اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کے عذاب کو ٹالتی ہیں جو اللہ کے عذاب کو ٹالتی ہیں ان میں سے ایک چیز تھی وہ اکان اللہ اے اللہ کے نبی جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا پیارے پیغمت ساسوں کا وجود آپ کی مبارک شخصیت آپ جب تک تھے تو آپ عصمت تھے آپ کی وجہ سے اللہ عذاب نہیں دے گا وہ فسرین ذکر کرتے ہیں یہ پہلی چیز تھی جو اللہ نے اپنے پاس اٹھا لی اللہ کے نبی افزاد کے اعتبار سے ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن ایک اور چیز ہمارے پاس موجود ہے فرمایا کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ سے معافی طلب کرتے رہیں گے اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا تو اللہ کے عذاب سے بچنے کا یہ نسخہ ہے استغفار تو استغفار کو لازم کر دیں اپنے اوپر اور استغفار کو کثرت سے ہمیں کرنا چاہیے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے استغفار ہمارے لیے ذکر کیے ہیں ہم ان کو پڑھیں یا عمومی طور پر استغفر اللہ تو بھی نہیں اس کلمے کو کثرت سے پڑھیں ایک دعا ہے صبح شام کے ازکار میں بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں جس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے سید الاستغفار یہ بڑا عظیم استغفار ہے بڑے عظیم الفاظ ہیں اور اس کے الفاظ دیکھیں سید الاستغفار اس کی فضیلت سنیں فضیلت کیا ہے پیارے پی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ان کو شام کے وقت پڑھ لے یقین کے ساتھ رات میں اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور صبح کے وقت جو ان کو پڑھتا ہے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اور دن میں اس کی وفات ہوتی ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا یہ کتنے عظیم کلمات ہیں اور یہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلک تنی اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحک نہیں ہے مگر تو ہی انتا خلق نے مجھے پیدا کیا اور میں اپنے عہد پر ہوں وعدے پر ہوں مست ہو جتنی میں طاقت رکھتا ہوں اللہ انسان ہو کبھی کوتا ہی رکھ سکتی ہے لیکن کوشش کر رہا ہوں جس میں طاقت رکھتا ہوں مستعت فخر لی مجھے معاف مجھے جے جے ابو الگ بینتی کا و ابو بزم تیری نعمتوں کا میں اعتراف کرتا ہوں مجھ پر بے تحاشا تیری نعمت ہے اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں گنا بہت زیادہ ہیں تو اے اللہ ابو الگ کا بن ارمتی کا لی وہ لا یغفر بھی فخر لیتا اے اللہ تو میرے گناہ معاف کر دے اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف کر ہی نہیں سکتا یہ ہے سید الاستغفار اس کی فضیلت آپ نے سنی اس کو صبح شام کے اذکار میں ضرور پڑھنا چاہیے ایک اور استغفار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے اور وہ ہے کہ اللہ اللہ لا الہ الہ الہ یہ الفاظ ہے استغفر لا الا اس کی فضیلت کیا ہے نبی علیہ السلات و سلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتا ہے وہ انکا نہ اگرچہ وہ میدان جہاز سے پیٹ پھیر کر ہی کیوں نہ بھاگا ہو یہ کتنا بڑا گناہ ہے سات تباہ کن جو گناہ ہے نا ان میں سے گناہ یہ بھی ہے, میں سے ہے لیکن پیارے پیاؤمر صلی اللہ علیہ اس استغفار کے یہ کلمات جو پڑھ لے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا چاہے وہ میدانِ کے سے ہی کیوں نہ بھاگا ہو تو کتنی تاثیر ہے ان کلیمات کی تو ان کو کثرت سے ہمیں پڑھنا چاہیے اب ذرا دیکھیں ایک اور نقطے کی طرف آتے ہیں یہ توبہ اور استغفار ہم سب اس کو کثرت سے سنتے ہیں اپنے طور پر ہم کرتے بھی ہیں لیکن اس کی حقیقت پر غور کریں یہ ہے کیا تاکہ سچی توبہ ہم کرنے والے بن جائیں اور ہمیں جو حکم ہے وہ کیا ہے ایک تو یہ کہ توبو اللہ جميعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون اے مومنوں سارے کے سارے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو سب کو حکم ہے استغفار کا اور رور رور کیسا استغفار کیسی توبہ یہ بھی اللہ تعالی نے قران کریم میں ذکر کر دی فرمایا یا ایھا الذین آمنو توبو اللہ توبہ نصوحه اے ایمان والوں توبہ کرو اللہ کی طرف تو بتن سچی توبہ کرو الفاظ پر غور کریں صرف یہ نہیں کہا توبہ کرو بلکہ لفظ کیا ہے تو بتن سچی توبہ کرو سچی اس کا مطلب کیا ہوا کہ کچھ ایسی بھی توبہ ہوتی ہے جو کہنے کو تو توبہ ہے لیکن وہ سچی نہیں ہوتی اسی لیے اس کے ساتھ یہ ذکر کی؟ ورنہ توبہ کہنا کافی تھا تو سچی توبہ کرو اب سچی توبہ کیا ہے اس کی شرائط علماء نے ذکر کی ہے قرآن و سنت کی نصوص کی روشنی میں کہ کس طرح سے سچی توبہ کرنی چاہیے سچی توبہ میں شرائط ہیں ہم دیکھیں سب سے پہلی شرط ہے. الاخلاص صلی فی فوبا کہ توبہ میں اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ توبہ کریں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ میں نیت صرف اللہ تعالی کو راضی کرنے کی ہو اور کوئی مقصد نہ ہو کسی اور کو دکھانا مقصد نہ ہو کہ بظاہر انسان پارسا بن جائے اچھا بن جائے لوگ دیکھیں کہ یہ توبہ تائب ہو چکا ہے نہیں توبہ کی پہلی شرط یہی یہ ہے اللہ کے لیے اس میں خلوص پایا جانا چاہیے اخلاص اس میں موجود ہونا چاہیے تو اللہ کے لیے مخلص ہو کر توبہ کرے اور دوسری شرط اس کی یہ ہے ال اقلاع گناہ کو چھوڑ دیں گناہ کو چھوڑ دیں اس کا معنی یہ ہے کہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں اس سے استفار کر رہے ہیں تو اس گناہ کو چھوڑ دیں یہ نہیں ہے کہ گناہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں توبہ توبہ کے کلمات بھی زبان سے سسر. ادا کر رہے ہیں بعض علماء نے ایک ایک مثال مثال دی کہتے ہیں اس اس سے چیز کو یہ جیسے شرابی ہے وہ شراب آ پی رہا ہے ایک گھونٹ وہ چڑھاتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے استم فراہ پھر دوسرا پھر استم اللہ یہ کیا ہے یہ توبہ ہے یہ تو مزاق ہے ایک حدیث ہے سنتن اگرچہ اس میں کچھ کلام ہے لیکن اس کے الفاظ یہ ہیں کہ المستاف مسرے ہی کہ جو گناہ سے توبہ کر رہا ہے اور وہ اس پر مصر ہے گناہ کیے جا رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے اس کا معاملہ کیا ہے کہا کل مستحذیب ربی ہی وہ ایسے ہے جیسے اپنے رب کے ساتھ مزاق کر رہا ہے اللہ کے ساتھ مزاق کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے اب بے نمازی ہے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے صرف استغفار کرے رمضان کے روزے رکھتا ہی نہیں ہے بس استغفار کرے وہ